جزاک اللہ خیرہ آمین گیارہ بارہ اور مدینہ فور میں امید ہے انشاءاللہ میری آواز آ رہی ہوگی بیلیکس والے بائی بھی سماعت فرمائیں کہ الحمد اللہ کے فضل سے ہم کافی ہفتوں سے محدثیل کے نام رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت کے بارے میں ہر جمعے کو بیان سماعت فرماتے ہیں جن میں محدثین کا تعارف اور ان کی کُطب احادیث کا تعارف بھی پیش کیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں سہا ستا کہ آج آخری محدث امام ابن ماجہ سے متعلق کچھ میں تعارف ان کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مختصر سے وقت میں سماعت فرمائیں <تصفح> الحمدللہ رب العالمین المین والسلام سلات سید المرسلین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 و وسلم فن حدیث کے آئمہ ستہ میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب سے آخر میں آتا ہے دوسرے آئمائے حدیث کی طرح امام ابن ماجہ علیہ رحمہ نے بھی خدمت حدیث میں بڑا نام کمایا اور اپنے بے شمار مداحین پیدا کیے امام ابو القاسم رافعی تاریخ کی زمین میں لکھتے ہیں کہ ابن ماجہ آئمائے مسلمین کے ایک عظیم امام سکہ شخصیت کے مالک اور اہل علم میں بے حد مقبول تھے محدث خلیلی کہتے ہیں کہ وہ تفسیر حدیث اور تاریخ کے بہت بڑے عالم تھے خصوصاً علم حدیث میں تو وہ بہت بڑے ماہر اور حافظ گردانے جاتے تھے اور ان کے اقوال لوگوں کے لیے صنعت کا درجہ رکھتے تھے علامہ یاقوت حموی معجم البلدان میں لکھتے ہیں کہ ابن ماجہ کا کس کے ممتاز عائمہ میں شمار ہوتا تھا اسی طرح شمس الدین زہبی شہاب الدین ابن حجر ازکلانی ابن خلقان ابن ناصر الدین اور دیگر مررقین اور ناقدین فن ہیں امام ابن ماجہ رحمتہ اللہ علیہ کی علم حدیث میں امامت رفعت شان وسعت نظر حفظ حدیث اور ثقافت کا اعتراف اور اقرار کیا ہے ان کی علمی اور فنی خدمات کو فراہ ہے اور شاندار طریقے سے ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں امام ابن ماجہ رحمتہ اللہ علیہ کا پورا نام اس طرح ہے حافظ ابو عبداللہ کنیت ہے محمد نام ہے یزید آپ کے والد کا نام ہے یہ یزید وہ نہیں جو مطلب بےغیرت اور خبیص انسان گزرا ہے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بعد میں بہت سے یزید نام کے بزرگ ہستیاں بھی ہوئی ہیں لوگ بھی ہوئے ہیں یہ تو بعد میں واقع کربلا کے بعد لوگوں نے نام رکھنا ترک کر دیا تھا یزید آپ کے والد کا نام ہے اور ربی رب بن نظار کی طرف نسبت ہے قبیلہ ربیعہ سے نسبت ولا کی بنا پر ان کو ربعی کہا جاتا ہے جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نسبت ولا کی وجہ سے جوفی کہتے ہیں اور کزوینی کزوین کی طرف نسبت ہے جو عراق کا مشہور شہر ہے اور یہ ایران کے صوبہ اظہر جان میں واقع ہے اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کا وطن ہے ابن ماجہ فارسی لفظ ہے ابن ماجہ میں جو ماجہ ہے اصل میں یہ فارسی لفظ ہے اور غالباً یہ لفظ ماہچا کا معرب ہے ماجہ کے مزداق میں مرقین کا اختلاف ہے اور ان کی عبارات اس بات میں کافی مسترد ہیں شاہ عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے بستار المحدثین میں لکھا ہے کہ ماجہ آپ کی والدہ کا نام تھا اور اجالہ نافعہ میں لکھا ہے کہ یہ آپ کے والد کا لطب ہے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آپ کے دادا کا نام ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ماجہ آپ کے والد یزید کا لقب ہے اور یہی اکثر علماء اور تزوین کے مرخین کا مختار ہے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو سو نو ہجری کو عراق کے مشہور شہر تزوین میں پیدا ہوئے عام دستور کے مطابق ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد علم حدیث کی طرف رجوع کیا وطن اور بیرون وطن ہر جگہ روایت حدیث کو تلاش کیا اور دور دراز علاقوں میں جا کر علم حدیث حاصل کیا اس سلسلے میں انہوں نے خراسان عراق حجاز مصر اور شام کے متعدد شہروں کا سفر کیا جن میں مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کوفہ، بصرہ بغداد اور تہران کے نام قابل ذکر ہیں امام ابن ماجہ کے اساتذہ اور شیوخ کے اوپان پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ان اساتذہ سے حصول علم کی خاطر اور شہروں کا بھی سفر کیا ہوگا جن میں اصفحان رہواز ایلا بلخ بیت المقدس ہیران دمشق فلسطین اسقلان نیشاپور کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے امام ابن ماجہ رحمتہ اللہ علیہ کی اشاکہ کی بھی ایک کثیر تعداد ہے جن میں سے چند حضرات کی اسما میں آپ کے سامنے لیتا ہوں حضرت محمد بن عبداللہ بن ممید حضرت جبارہ بن المغل حضرت ابراہیم حضرت عبداللہ ابن معبیہ حضرت حشام بن عمار وغیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین اور امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ سے فائد حاصل کرنے والے اور ان سے احادیث کی روایت کرنے والے حضرات کی بھی ایک طویل فہرست ہے اور ان سے احادیث کی روایت کرنے والوں کی بھی طویل فہرست ہے چند حضرات کے اسماء میں آپ کے سامنے دیتا ہوں حضرت علی بن سعید بن عبداللہ حضرت ابراہیم بن دینار حضرت احمد بن ابراہیم حضرت ابو طیب احمد بن روح الشعرانی وغیرہ رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ سے تین کتابیں یادگار ہیں نمبر ایک سنن ابن ماجہ نمبر دو تفسیر ابن ماجہ اور نمبر تین میں جو کتاب ہے محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا نام اب تاریخ ہے یہ جی صحابہ سے لے کر مصنف کے عہد تک کی تاریخ ہے اور چونسٹھ سال کی زندگی گزار کر بائیس رمضان دو سو تہتر ہجری پیر کے دن ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور منگل کے دن آپ کو دفن کیا گیا ابو الفضل مقدسی شروط العمہ سطح میں لکھتے ہیں کہ آپ کے بھائی ابو بکر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے صاحبزاد عبداللہ اور دو بھائیوں نے مل کر آپ کو قبر میں اتارا متادر شعراء نے ابن ماجہ رحمت اللہ تعالی رے کی وصال پر دردناک اشعار کہیں محمد بن الاسود قزوینی کے چند اشعار کا ترجمہ ہے کہ ابن ماجہ کے وصال نے سریر علم کے ارکان اور ستون توڑ ڈالے ہیں موت نے ابن ماجہ کو ہم سے چھین کر جو کام کیا ہے اس کی فریاد بس اللہ ہی سے ہے اب علم اور حفظ کے باب میں کس سے توقع کی جائے کہ وہ ابن ماجہ کسی شرح کر سکے اے ابو عبداللہ تم اپنے دور میں یگانہ اور منفرد تھے اور تم نے اپنے بعد اپنی نظیر نہیں چھوڑی اللہ اکبر قبیرہ سہا ستہ میں جس کتاب کو سب سے آخر میں شمار کیا جاتا ہے وہ سننے ابن ماجہ ہے اس کتاب کو پانچویں صدی کے آخر میں سہ خطہ میں شمار <تصفح> اس کے بعد ہر دور میں یہ کتاب اپنی اہمید قوت کے لحاظ سے صحیح ابن حبان سننے دارمی دار قدنی اور دوسری کئی کتب ابن ماجہ سے برتر تھیں لیکن ان کتب کو وہ قبور عام اور فروغ حاصل نہ ہو سکا جو سنن ابن ماجہ کو نصیب ہوا سنن نسائی کو قوت اور صحت اصناط کے لحاظ سے بعض مغاربہ نے بخاری اور مسلم پر بھی ترجیح دی ہے لیکن اس کے باوجود سنن نسائی پر حواشی اور شروحات کے سلسلے میں اس قدر کام نہیں ہوا جس قدر کام سنن ابن ماجہ کے حواشی اور شروحات کے سلسلے میں ہوا ہے سنن ابن ماجہ کی افادیت اور مقبولیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب تصنیف کر کے حافظ ابو ذرا علیہ رحمٰ کی خدمت میں پیش کی تو وہ اس کو دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے کہ اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی تو اس دور کی اکثر جوامے اور مصنفات بیکار اور معطل ہو کر رہ جائیں گی اور حافظ ابو ضرح علیہ رحما کا یہ قول حرف بحرف صادق ہوا اور سننے ابن ماجہ کے فروخت کے سامنے متعدد جوامے اور مصنفات کے چراغ چراغل گئے سننے ابن ماجہ کو جس چیز نے عوام و خواص میں پذیرائی اور قبولیت عطا کی وہ اس کا شاندار اسلوب اور روایت کا حسن انتخاب ہے ابواب کی فکی رعایت سے ترتیب احادیث سے مسائل کے واضح اجتماعات اور تراجی میں ابواپ کی احدیث سے بغیر کسی پیچیدگی اور الجھن کے مطابقت میں بھی سنن ابن ماجہ کے حسن کو نکھا رہا ہے چند اسلوب میں آپ کے سامنے ابن ماجہ کا بیان کرتا ہوں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں زیادہ تر ان احدیث کو روایت کیا ہے جو قطب خمسہ میں موجود نہیں ہیں اور سنن ابن ماجہ کی ایک اور اہم انفرادیت اور خصوصیت یہ دیئے ہے کہ امام ابن ماجہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی سنن میں کوئی حدیث مقرر نہیں لائے یعنی دوبارہ نہیں لائے اور یہ وہ خوبی ہے جو بقیہ کتب اصول میں سے کسی کتاب میں موجود نہیں ورنہ یاد رکھیں کہ ایک حدیث کو ایک ہی محدث نے اپنی کتاب میں کئی بعد میں ذکر کیا ہے لیکن امام ابن ماجہ نے ایسا کسی چیپٹر میں نہیں فرمایا کہ ایک ہی حدیث کو مقرر لائے ہوں دوبارہ لائے ہوں کسی اور موضوع کے اعتبار سے نہیں جب ایک حدیث بیان کر دی تو اس کو دوبارہ نہیں اپنی کتاب میں شامل کیا زیادہ تر اس کتاب میں مسائل اور احکام سے متعلق احادیث ہیں فضائل اور مناقب سے متعلق احادیث اس کتاب میں نہیں لائی گئی بعض مقامات پر امام ابن ماجہ حدیث کی فنی حیثیت پر بھی گفتگو کرتے ہیں اگر کسی حدیث کے بارے میں لوگوں میں تشویش اور اضطراب رہا تو امام ابن ماجہ اس حدیز کے ثبوت ملنے کا بھی ذکر کر دیتے ہیں بعض روایات بعض شہروں کے محدثین کے ساتھ خاص ہوتی تھیں اور دوسرے شہروں میں ان کے راغی نہیں ہوتے تھے امام ابن ماجہ جب اس قسم کی روایات ذکر کرتے ہیں تو بتلا دیتے ہیں کہ یہ فلاں شہر والوں کی روایت ہے کتب سا ستہ کے مصنفین میں سے صرف چار کو اپنی اپنی تصانیف میں صلاحیات روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں مکررات کے بائیس صلاحیات روایت کی ہیں امام ترمیزی اور امام ابو دعود نے اپنی سنند میں صرف ایک اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنت میں پانچ کو روایت کیا ہے اور یہ پانچوں روایات سند واحد سے مرغی ہیں سبحان اللہ بہرحال آم، امام ابن ماجہ رحمتہ اللہ علیہ رواد کے روایتوں کے انتخاب میں وسیع المشرب ہیں اور ہر قسم کے راویوں کی روایت قبول فرماتے ہیں اور اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ وہ اپنی سنن میں ایسی روایات لانا چاہتے تھے جو دوسری قطب اصول میں موجود نہیں ہیں اسی شوق کی خاطر انہوں نے راویوں کے شدید ضعف کو بھی برداشت کیا سنن ابن ماجہ میں بخصرت حدیثیں ایسی ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو ایسے راویوں سے متعلق ہیں ان میں بعض ضعیف احادیث بھی ہیں یہ صحیح ہے کہ ابن ماجہ میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں لیکن سنن ابن ماجہ میں صحیح روایات بھی کثرت کے ساتھ ہیں بلکہ ناقدین فن نے تو سنن ابن ماجہ کی بعض روایات کو صحیح بخاری کی بعض روایات سے بھی راجش قرار دیا ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ ظاہر ایسی بات سے لگایا جا سکتا ہے اور پانچویں صدی کے آخر میں سہا کی بنیادی کتب میں صرف پانچ کتابوں کا شمار ہوتا تھا بعد میں آفیز الفضل محمد بن طاہر مقدسی اپنی کتاب شروط العمہ ستا میں ابن ماجہ کی شروط سے بھی بحث کی اور اس کو بھی بنیادی کتابوں کے ساتھ لاحق کر کے سیاہ ستا کی اصل چھ کتابوں کو قرار دیا اسی دور میں حافظ ابن طاہر کے معاصر محدد زرین بن معاویہ نے اپنی کتاب التجرید لسہا و سنن میں قطب خمسہ کے ساتھ سنن ابن ماجہ کی جگہ مبتا امام مالک کو لاحق کر دیا اس کے بعد سے یہ اختلاف رہا کہ صاح ستا کی چھٹی کتاب مبتا امام مالک ہے یا سنن ابن ماجہ عام مغاربہ مبتا کو ترجیح دیتے ہیں اور مشارکہ ابن ماجہ کو لیکن مطالخین نے بہرحال سنن ابن ماجہ کے حق میں اتفاق کر لیا ہے اور اب غالب اکثریت اسی طرف ہے کہ سہاستا کی چھٹی کتاب ابن ماجہ ہے آٹھویں صدی ہجری میں یہ آواز بھی سنائی دی کہ ساسہ میں سنن ابن ماجہ کی جگہ سنن داروی کا اعتبار ہونا چاہیے چنانچہ حافظ صلاح الدین خلیل متوقع صاحب اکثر ہجری فرماتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ کی جگہ سنن داروی کو رکھنا زیادہ مناسب لیکن بہرحال سننی ابن ماجہ ہی سے متعلق مشہور معاملات ہیں اس کی بہت سی شروحات بھی لکھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بھی پڑھنے اور اس علم حدیث کو اس حدیث کے انوار و تجلیات کو اپنے قلب و باطن میں اور ظاہر و باطن میں سجانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین ثم آمین تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہم نے الحمدللہ للہ حدیث سے متعلق شروع میں بیانات سماعت کیے حدیث کی اقسام بھی آب بھائیوں نے سماعت فرمائی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک موقع امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل حضرت امام محمد اور امام بخاری اور صحیح بخاری امام مسلم صحیح مسلم امام ترمیزی جامع ترمیزی امام ابو داؤد سننے ابو داود امام نسائی سن نسائی امام ابن ماجا سننے ابن ماجا ان تمام محدثین کرام اور ان کی کتب کا تعارف اللہ کے کرم سے فضل سے ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں اور اللہ قبول فرمائے آمین تو اس سلسلے میں ایک آخری محدث ہیں جن کا ذکر خیر بھی کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں اور یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہوگا یہ ہیں حضرت امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب صحطابی شریف جن کو شرح معانی الآثار بھی کہا جاتا ہے تو مطلب ان کا تعارف امام صحابی رحمتہ اللہ علیہ کا اور ان کی کتاب کا تعارف آج اللہ نے چاہا تو آئندہ جمع المبارک کو ہوگا اور محدثین کرام کی, کی سیرت پر جو کئی ہفتوں سے غالباً دو تین مہینوں سے یہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا یہ آئندہ جمعے کو وقتی طور پر ختم ہوگا اور پھر اس کے بعد جمعے سے ہم نے کیا سلسلہ شروع کرنا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے جمعے امام امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر بیان کرنے کے بعد آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کر دیں گے اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں ہمارا یہ ناقص عمل اور ان بزرگوں کی جو ذکر خیر کیا ہے اس کو قبول و منظور فرمائے آمین آمین آمین